بڑی مشکل سے جو ہے شاید ہم بھی ایسے ہی ہوتے اگر ہمیں اپنے منشد کی سہولت نہ ملتی حضرت سے تعلق نصیب نہ ہوتا تو ہم بھی یہ حد ہفتے چڑھ جاتے کسی کے اور فوراً کہہ دیتا کہ تم پر تو بہت زبردست شیطانی اثرات ہیں یا جنات ہے یا کوئی جادوج ہے آج کل اس پہ بہت زیادہ زور ہے لیکن ہمارے رنسے والا رحمتہ اللہ علیہ نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ جو تقوا سے رہتا ہے تو اس کو کوئی چیز قابو نہیں کر سکتی اس کو کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی اور اس کا آسان سے نسخہ بتلایا ہے کہ تینوں کو صبح شام پڑھ لو تین تین دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تین تین دفعہ سورہ اخلاص سورہ خلط اور سور نا فجر باد مغربات پڑھ لے گا اس کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا کوئی شے کا مطلب کوئی شہ اللہ کے سوا ساری چیز ہے کہ نہیں اس میں جن جادو اور آسیب اور جس کو خطرہ ہو کہ ہاتھ ہو گیا ہے حضرت نے فرمایا ہے کہ اس کو چاہیے روزانہ ایک سیب کھائے گا جو سیب کھائے گا اس کو آتے بن جائے گا یہ ایسی اہمیات جو ہے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 رسود خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا ادا کر نسخہ ہوگا اب اللہ کا شکر ہے پڑھ کر اطمینان بھی ہو جاتا ہے فکر ہی یہ اب چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ چھوٹے موٹے نقصان ہر انسان کی زندگی میں ہے اور یہ اتنی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کیونکہ جیسے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ کوئی مصیبت پہنچے پریشانی ہو کوئی حادثہ ہو جائے کوئی بیماری ہو جائے اللہ تعالیٰ بچائے عافیت مانچ اللہ بالکل بھی کوئی کسی حادثے میں مبت نہ کرے کسی مصیبت میں کسی معذیت میں گرفتار نہ ہونے دے کوئی پریشانی نہ طرف سے, اپنے پالنے والے کی طرف سے تحفہ سمجھ کے رکھ لو ان کو ہمارا اس وقت یہی حال پسند ہے پس. وہ دیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں سب دیکھتے ہیں اللہ, اللہ کیا تم جا نہیں جانتے کہ اساتذہ تمہیں دیکھ رہا ہے ان سے ہمارا کوئی حال خوشی نہیں ظاہری حال بھی خوشی نہیں باطنی حال بھی خوشی باطنی نہیں جو ہمارے خیالات پک رہے ہیں پودے سیدھے اچھے برے سب وہ جانتے تو ان کو کوئی تکلیف دے کے بندے کا بندے کو تکلیف دے کے انہیں کوئی فائدہ ہے انہیں تو خوشی ہوتی ہے نو تو معلوم ہوا کہ بندے ہی کا کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ ہوتا ہے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 एक बात है ना है न अगर अगर लेफ्ट पे लगा देंगे एक लगाया तो दस हो गया कि नहीं जीता है ना वोगी वोगी जीज़ी। जीज़ी। क्या हिसाब लिया नहीं है ना मैं इसलिए पूछ रहा हूँ फिर कभी मैं उल्टा ना कह तो कोई कहेगा बच्चा तो तो ठीक है भाई सिर्फ एक हिंसा है बेजू वो सिफर काम का कुछ भी नहीं है काम का जब है जब इसमें कुछ हिंसा लगाया है تو اس इंसान انسان کچھ بھی نہیں ہے جب نیکی کا ہنسا دائیں طرف لگے گا تو लगने طرف لگنے کی کوئی قیمت نہیں اگر یہ, یہ کافل ہے اللہ کو مانتا ہی ہے اس کی کسی نیکی کی کسی عبادت کی کسی خدمت سے فرد کی کوئی قیمت نہیں اور اگر بائیں طرف لگائے گا تو یہی صفر جو ہے یہ دس کا ہنسا ہو اور اگر اس کے آگے مزید ہنسے لگاتے جاؤ تو یہ بڑھتا جائے گا قیمت بڑھتی جائے گی تو غلط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 کلم آئی ہو منہ میں جو بھی حصیت چاہے مچھر کاٹے تکلیف ہوئی امنا لے جنگ پٹ ہے یہ سنت ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچے مچھر کاٹے جوتے کا تسمٹ ٹوٹ جائے چراب پہ جائے آج کل لائٹ چلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا لائٹ چلی جاتی ہے پاور فیلئر ہو جاتا ہے اس وقت مصیبت آ گئی تکلیف ہوئی کہ بھائی لائٹ نہیں ہے پنکھا نہیں کمپنی کو گالیاں دینے کے اپنے آباد نامے میں جو ہے جمع کرانے کے اگر ہم و ان نالی راجعون پڑھ کر صبر کرنے کی اچھا بھی ٹھیک ہے چلے گی تو آپ کو و راجعون کا بھی ثواب اور کا دیا اور صبر پہ آپ کا اجر بڑھ گیا مومن کے ہر مصیبت پہ اس پہ بھی یہ اجر ہے اب دعا مانگ رہا ہے دعا مانگتا ہے خوب کے اللہ فلاں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 تو اب باپ نہیں دلا رہا تو یہ باپ کیا ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ بتائیے وہ یہ رحمت ہے کہ نہیں دلانا رحمت ہے کیسی اگر رپا کچھ نہیں دے دے سمجھ لو ان کی رحمت ہے ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ابھی ہمارے لیے یہ چیز ہونا صحیح نہیں ہے اور دوسری یہ کہ دعا مانگنے میں یہ فائدہ ہے کہ اگر وہ چیز نہیں ملی عمر بھر بھی نہ ملی اچھا ایک بات یہ کہ دعا مانگنے میں کمی نہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو مانگنے نہ مانگنے سے نہ خوش ہوتے ناض بندے سے اگر ایک بار ایک بار مانگ لو دے دے گا دوسری بار مانگو دے گا تیسری بار آپ کو دوسرے دیکھتے دیکھ تھے کر جائے گا کہ پھر آ گیا اور اللہ تعالیٰ وہ بندے کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ بات نہ بندہ رو رہا ہوتا ہے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ, اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ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 ان رولا کے رولا کے کہہ رہے ہیں رو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پسند ہے یہ کیا محبت ہے تو جب معلوم ہوگا ان دعاؤں کے ثواب ان دعاؤں کا ثواب ان دعاؤں کا, کا عجر و ثواب قیامت میں ہر میں جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول کو نہ ہوگی کوئی دعا اس کے عجر و ثواب کو دیکھ کے کیونکہ حقیقی زندگی کا وہ ہے نا یہ تو پار ہے پار ہے جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ یہ تو ایک افسانی کی آنکھ بند ہوئی ایسا ہوگا کہ افسانہ فرماتے یہ باتیں ایش و کی یہ عالم ایش و کا یہ باتیں کیسو مستی کی بلند اپنا کر یہ سب باتیں ہیں بستی کی ارے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تم سمجھتے ہو کہ یہاں کا حق حکانت اور ایش و عشرت کے لیے زیادہ توجہ نہ کرو مانگو لیکن جو مل جائے اس پہ سور شکر کے ساتھ زندگی گزارو تو فرما دینی کہ بلند اپنا سفید یہ سب باتیں ہیں بستی جو مٹی ہو جانے والی چیزیں ہیں جو پانی چیزیں ہیں ختم ہو جانے والی اور آر چیزیں ہیں گے बच्चा बाहर न जाए चाहेंगे टैंक का पानी लाए हैं तो बच्चा कोई छोटा बाहर न जाए बच्चा ये और वो कहा है हाइशा हाँ बाहर न जाने देना भाई हाँ खातिन में भी चार रहते हैं छोटे बच्चों को बाहर न जाने तो क्या बात हो रही थी नहीं? नहीं? یہ آردی چیزوں پہ مرنا ایک اور شیر یاد آیا سیکھنے میں ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو صورت پرستی حسن پرستی کے مریض ہیں عاشق مجاج ان کے لیے فرمایا کہ ان آرزی اور پانی شکلوں سے جن کا حسن تھوڑے دن میں زوال پتی ہو جائے گا بالکل حسن ختم ہو جائے گا اور پھر دانت اکڑ پڑے گی کال بچک جائیں گے اور سب جسم جھلک جائے گا جھلیاں پڑ جائیں گی اور جو ہے ان کی شکل دیکھ کر لوگ بھاگیں گے ایک عجیب شیر حضرت کا یاد آیا حضرت دوارا کی کیسی اصلاح لفظ کی باتیں ہوتی ہیں اتنی لطیف لطیف پہ رہے حضرت کیسی اصلاح کماتے ہیں اور جس نے مجازی کی ذلت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے اور بلّہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جس جس نے ان باتوں پر عمل کیا ان باتوں سے فائدہ اٹھایا دل سے اس کو اپنے گھر سے محبت اور پڑھ لی بعض لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو احاض پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ حسوم کی توہین کرنا ہیں حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ ہمارے روتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں تم کو اس حرام کام سے اللہ اور رسول کی لانت خریدنے سے تمہیں بچا رہا ہوں یہ تم نے کی تسلی نہیں کرا اور کتنے لوگوں نے اطلاع کی کہ جب سے ہم نے نگاہ کی حفاظت کی ہے نامحرموں کو دیکھنا حرام ہے نامحرم ہوتے ہیں نامحرم رشتہ دار ہیں جیسے باگی ہے سالی ہے دیور جیب ہیں یہ سب آپس میں نامحرم ہیں ایسے ہی کھوپیزات چچردار پایاداد یہ سب آپس میں نانرت ہے کیونکہ اور کھالو آلو تو فرماتے تھے گر وزن آلو اس سے بہت ڈرنا چاہیے یہ چھاپا مار دیتا ہے اور تو فرمایا کہ یہ جو نالجوں اور باہر پھرنے والے بھی بدہ اور تھے یہ سب نالجوں جس شخص نے से قدل سے نگاہ کی حفاظت کی اس نے خود گواہی بھی بتایا کہ ہم کو اپنے گھر والوں سے محبت ہو گئی اور زیادہ بڑھ گئی بال لوگوں کے یہ مضمون سمجھ میں نہیں آتا میرے حضرت نے فرمایا کہ جو آگی ہو بازار کا قورمہ بریانی کھانے کا اس کو گھر کی دال کیسے اچھی لگے گی بلکہ دال کا گھر کا अच्छी بھی اچھا نہیں لگتا لوگوں گھر میں اچھی بڑھیا چیز پکی ہوئی ہو اور بگار کا, بگار کا کھانا بازی لوگوں کو زیادہ پسند آ جاتا ہے بڑھیا اچھی چیز پسند نہیں آتی تو یہ اس لیے بھی مضمون بیان کیے جاتے ہیں اور فرمایا کہ سبھی بکری کو بھاگ نکلے دوست چھتی بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے نظر سنائے ہیں جن کو پہلے ان کے پتی نے رہے ہیں ان کے حسوم کی نو پرت بیان کر رہے ہیں حسوم کی نزاکتیں بیان کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم, ہم سے زیادہ کوئی عاشق نہیں ہے ہم سے زیادہ کوئی رسوم پرت ہو تو سامنے آئے لیکن کس چیز پر مر رہے ہو اس کو فرمایا ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں سے مر رہا ہے جو مرنے مر رہا ہے وہ لمزوق نظر نہیں اس کی, اس کی نظر گٹیا چیزوں پہ جا رہی ہے بڑھیا چیز کو چھوڑ کے بڑھیا ذات کو چھوڑ کے غیر پانی ذات کو چھوڑ کے اور ساری کائنات میں, اس میں اس جس کا کوئی مثل نہیں ہے اس سے اس, اس چھوڑ کر یہ گٹیا چیزوں پہ حسم کی بھیک دینے والے کو چھوڑ کر پانی حسم پہ مر رہا ہے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے کہ مرنے والے ہیں حسین اور ان کا حسم بھی ضائع ہونے والا تو آج کیا ہوا کہ وہیڑا ایک کیڑا جا رہا تھا اور اس کو کسی نے کہا ہمارے رسی کا مضمون ہے مولانا رضی کا مضمون ہم لوگ کہ ایک کیڑا جا رہا ہے اور اس کو ایک نے اطلاع کی کہ دیکھو سامنے امگور کا درخت ہے یہ اس کے اوپر چڑھو اور تھوڑی سی مشقت کرنی ہوگی اور اوپر تک چلے جاؤ وہاں اگور میں بہت رسیدہ بہت میٹھا تو یہ چلا انگور کو پانے کے لیے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 آپ انگور کا پتا دیکھیں گے نا تو جو کھایا ہوا ہوتا ہے وہ پورا بس اس کی باقی رہ جاتی ہیں اور باقی پورا پتہ وہ کھایا ہوا ہوتا ہے اور کیڑا جو ہے اسی سے اپنی جان دے دیتا ہے اگر یہی کیڑا تھوڑا آگے بڑھ جاتا تو ایسے ہی ہمارا حال ہے کہ ہم دنیا کے ایسے مر گئے ہیں ایسا اس کے اندر مشغول ہو گئے ہیں ایسا پھنس گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم بھولی گئے خالے خے حسم کو ہم بھول گئے ان چکروں میں میرے حضرت نے گھرایا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 لیکن ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈجٹ لگ جائے گا سبر کرنے میں مصیبت میں سبر کرنے میں تو یہ فائدے فوائد ہوتے ہیں اس کے اور بھی بہت سارے روایت ہیں چھوٹی مصیبت دے کے بعض بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہیں ایک بزرگ گھر سے نکلے اور اچانک سے دروازے کی چوکٹ سے سر پہ لگ گئی فرمایا الحمد للہ خادم نے کہا تھا آپ کے تو چوٹ لگی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ تو ان کا بھی خاموش ہو گئے معلوم ہوا में بعد میں معلوم ہوا کہ بازار میں جا رہے تھے تو وہاں ان کے کوئی دشمن چھپے ہوئے تھے اور ان کو قتل کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ میں نہیں چھکے الحمد للہ کہا کہ میں بڑی مصیبت سے بچ گیا کبھی چھوٹی مصیبت دے کے بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں کبھی مصیبت دے کے ذرا اس کا نظارہ کرتے ہیں لیکن ہمارا بندہ شکایت تو نہیں کر رہا کرتا ہے کہ نہیں پھر اس کا آدر بڑھا دیتے ہیں کہ بندہ فرمایا کہ بندہ اور سے بندے ایسے ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص بنانا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی مشکل دے دیتے ہیں تاکہ یہ مشکل اٹھا کے اس مقام پر پہنچ جائے ولایت کے مقام پر پہنچ جائے تو اس لیے کبھی یہ ہی ہوتا ہے تو بہرحال دعا میں مانگنے میں کمی نہ کریں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو پانے کے لیے تیس برس تک آپ نے دعا کریگمبر نے دعا کی بتائی تیس برس تک دعا کرتے رہے تیس برس کے بعد ادب یوسف علیہ السلام ملی حت کے پاس میں ذکر ہے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی پیناری ختم ہو گئی تھی روتے روتے حضرت یوسف علیہ سلام کیا ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی حادثت چاہیے ایک آدھ دفعہ دعا مانگی اور اس کے بعد خبر کی مانگتے رہو اگر کچھ نہ بھی ملا وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بندہ میرے سارے مجھ سے مانگ رہا ہے کسی اور سے نہیں مانگ رہا ہوں. ہمارا مرکز امید رحمت آپ ہی کا در ہے ہمارا مرکز امید احمد آپ کا در ہے کسی کے در پہ تو یارب یہ پیشانی نہیں جاتی دعا اللہ سے ضرور مانگتے ہیں اور دعا اللہ تعالی سے خود کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس میں کمی نہ کمی جائے اور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 ہم کلانی کا شرط حاصل کرنا مزہ ہے کوئی اپنے محبوب سے بات ہے اب دنیا کے الگ الگ مہادی ہوتے ہیں ہر ایک طرح اب ہمارے دن میں ٹیلیفون کا بل بہت زیادہ آنے لگا جی ایسا مالو نہیں کیا بات ہے تو اور کوئی ایسے کوئی قائم سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہے جب کئی مجھ کئی مہینے ہو گئے زیادہ तो آنے لگا تو ہم کہا بھی ضرور ٹیلیفون استعمال انکوائری کرائی تو معلوم ہوا کہ وہاں سے استعمال ہو رہا ہے اور اس نمبر پہ استعمال ہوتا ہے اور وقت کیا ہے رات کے ایک بجے سے صبح چھ بجے تک ارے یہ ایسا وقت ہوا نا اچھا بڑا تعجب ہوا پھر ایک آدھ دفعہ ہم نے گھر سے اس ٹائم کے دوران فون بھی کیا تھا آفس پہ تو وہ آتا تھا مستقل استعمال ہو رہا ہے ہاں بھائی پھر ایک دن میں فون کیا فجر کی نماز سے پہلے وہاں پہنچا نماز پڑھنے تو اب دیکھا جا کے تو ہمارے دفتر کے اوپر سے ایک دو تارے نیچے آئی ہیں اور ہمارے ٹیلیفون کے باکس میں اس نے تار میں جو ہے اوپر والے گھر سے نیچے تو پھر پانچ تاریخ سمجھ میں آ گئی تو وہاں پھر مسجد کے آگے ان دنوں موبائل خرید رکھی تھی تو ہم نے ان سے جا کے پوچھا گیا آپ ہماری کچھ مدد کر سکتے انہوں نے کہا اسی لیے بتائی کیا کام کم نے کبھی یہ ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے اور آپ ابھی چلیے رنگے ہاتھوں دیکھیں کیا دیکھا دیکھتے ہی وہ سمجھ انہوں نے کے جو کھینچتی دی مگر وہ ایسے جو जो ہو گیا اس کو بھائی سے پکڑ کے نیچے جایا کیا نوجوان لڑکا تھا اور راتوں کو ہرام میں اس में مبتلا تھا था تھا افسوس کی بات ہے دوستوں سمجھتے وقت کہاں جایا کرتے کہاں اللہ کو چھوڑ کے میں اپنے اپنے مہانی ہوتے ہیں کوئی کسی کا محبوب اب اس کو باتوں میں کتنا مزہ آتا تھا ہے نا تو یہاں عشق حقیقی میں ذرا ان سے گفتگو کر کے دیکھو फिर सर से सर उठाने का जीवी नहीं करेगा तो उसको हाथ नीचे गिराने का जीबी करेगा अच्छा यार बहुत बहुत हो जाता है और पढ़ने का इरादा देता है कोई बात अगर भी अधूरी रह जाया करेगा किसी के जहन में तो भाई کروں بات سے رہتی عشرت کا یہ باتیں کہہ وہ مستی کیپنا تخیل کر یہ سب باتیں بستی کی جہاں تک اصل گو ویرانہ ہے گو صورت ہے بچی کی دیکھو دوستو ایک دن آگ بند ہوگی ہمارے لیے سب ویرانہ ہو جائے کچھ حیثیت نہیں ہے اس لیے جو کرنا ہے اللہ کو راضی کر لو اور کوئی ساری نعمتیں چھوڑی نہیں حلال نعمتیں جتنی اللہ دے خوب استعمال کرو ہے نا اور حرام سے ایک بیمہ کرو بس یہی تو تقاضا ہے برے کام چھوڑ دو برے کام چھوڑنے چاہیے کہ نہیں میرے اندر فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی گناہ بری چیز ہے کہ نہیں سب کہ ہاں بھائی گناہ بری چیز ہے کون کرے گا گنا اچھی چیز ہے اور فرمایا کہ بری چیز ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں چھوڑ دینا ہاں چھوڑ بھی دینا چاہیے اچھا جلدی جلدی چھوڑنا چاہیے کہ کیسے چھوڑ نہیں بھائی کوئی چیز کو جلدی چھوڑ جائے تو ابھی کیوں نہیں چھوڑ دو بھائی ابھی کیوں اللہ کی فرمان چاہیے فوراً شروع کیوں نہ کریں تو فرمایا کہ جہاں در اصل کو ویرانہ ہے جہاں در اصل ویرانہ ہے وہ سورت ہے بستی کی ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں معلوم نہیں کل کون یہاں ہوگا کون نہیں ہوگا ویرانہ ہو گیا اس کے لیے جو چلا گیا اس کے لیے سب ویرانہ ہو بس اتنی سی حقیقت ہے فریج فادر اتنی سی حقیقت ہے فریج فادر کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی آسان ہو جائے آج ہمارے کتنے رشتے کتنے جاننے والے کتنے لوگ ایسے جن سے ہم محبت کرتے تھے ہم کچھ کر ہیں ہم کو دنیا سے جانے کی لیے کچھ نہیں کر سکتے جانا ہے بھی تو وہ ہے جو آخرت کا کچھ ذخیرہ یہاں سے کر جائے ہے نا سب لوگوں ادا پتا کرے اپنے پیٹ کا بھی نہ ادا کرے اپنی محبت کرے, کرے, کرے, کا بھی بنا ادا کرے والدین کا بھی اولاد کا بھی رشتہ داروں کا بھی سارے لوگوں ادا کرتے رہو تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لو بس یہی تو ہے کس چیز سے اللہ نے منع کیا بری چیز سے منع کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہمارے استاد صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالی نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے تو ڈرانے سے کیا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو دھمکی دیجیے کہ ایسا کام کرو گے تو نہیں ہم کو ڈرائیے جیسے بات کہتے ہیں نہ جانا مین روڈ پہ نہ چلے جانا تو وہاں حادثہ کیا کہیں گے بابر رحمد کیا آپ کو کہہ رہا ہے ڈرا جانے کی دیکھو اس طرح مت جانا رسول بولا رحمت اللہ رحیم صلی اللہ علیہ ایسا کام مت کرو یہ جنم ملے جانے والا ہے آپ کی طرف جانے والا ہے تم اچھا سے اچھا اچھا کام کرو یہ تمہیں ایشو عشرت کی زندگی کی طرف بلایا جائے پائیدار ایشو عشرت جو کبھی چھیا نہیں جائے گا اور ایسا عشرت مالا آئن گھر بڑا بڑا فخر آلہ پل کی وہاں وہ نعمتیں ہوں گی کہ جن کا حمان بھی کسی کے پل سے نہیں آنا نعمت ہے نہ کسی آنکھ میں دیکھی نہ کسی کام نے سنی اور نہ کبھی کسی کو گمان گزر سکتا ہے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی فرمایا اضرتانوی رحمت اللہ علیہ سرماتے تھے کہ بھائی آئی یہ نہ سمجھے کہ جنت میں بس میدانی میدان چندیں اور باغات اور ہولیں وغیرہ یہ سب بس وہ یہی ہے نہیں فرمایا کہ جنت بالکل پر مکان ہوگی اتنی بالکل پر ہوگی نعمتوں سے ہوگی جی ہی نہیں بھرے گا نعمتیں ہوں گی اور اول تو ایک نعمت سے جی نہیں بھرے گا جی دوسری نعمت میں کیسے جائے گا کہ اس کی دوسری نعمت کی طرف ہو جائے گی ورنہ ایسی نعمت ہے کہ ایک نعمت کی اگر ہو تو جی نہ ہو جائے ایک نعمت میم سطح رہے یہاں پہ ایک نعمت اگر ملتی ہے تو تین منٹ کی ہوتی ہے پانچ منٹ کی ہوگی بہت پیرم ہوگا تو لیکن وہاں تو آپ جتنا چاہے لگے लेकिन फिर अलग कैसे होंगे ऐसे होंगे तो खुदों को दूसरी तरफ तब्जो मजदूर हो जाए और बिल्कुल वो दे दिया है इस सबार दास। <laughs> چلو بہت یہ لائیں مجھے جہاں بے آتما معلوم ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کے قرب کی لذت بیان کی گئی ہے خوشی شار میں اللہ کے قرب کی لذت جو بندہ اللہ کو راضی رکھتا ہے اللہ کی خاطر مشکل اٹھاتا ہے مجھے اٹھاتا ہے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 مٹانا یعنی گناہ کر کے جو خوشی حاصل ہو اور حرام خوشی حاصل ہو اور ایسے شخص جو گناہ کر کے خوش ہو ایک شخص ہے جس سے گناہ ہو گیا وہ نادم ہے شرمندہ ہے اور دربار عید گی میں گرا ہوا چیزیں اللہ معاف کر دیجیے اور یاد کم از کم دل میں نظام ہے اس کو کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا لیکن جو آدمی گنا شادما ہے اس نے لتا پڑا ہے پیشاب اور پیخانے سے پتھر ہے گناہ کرنا پہ اس کو پیشاب اور پیخانے سے ایک एक ہے है دس کلنکر پہ اٹھاتا ہے اور ایک بھنگی ہے وہ مزاج جو ہے نا گنا پڑنے والا مزا ہے وہ یہ ہے है بھنگی کا دو کلنکر اٹھاتا ہے ایک پانچ اٹھاتا ہے تین سر بٹر کرتا ہے دس کلنکر اٹھاتا اور اسی بھنگی کو اگر کسی فلبوں کی دکان پہ در کی دکان پہ کوئی دن رکھ دو کچھ دن یہ وہاں رہے تو اس کے بناؤ سے بدبو نکل جائے بناؤ کی اور نیچے ان کی خوشبو اس کے قلب میں داخل ہو جائے کچھ عرصہ اور یہ اللہ کی صحبت میں رکھو پھر دیکھو ماحول کی خوشبو ان کے قلب کے انوارات ان کے قلب کے اللہ کی محبت اور میں جو ان کے ہے وہ سب دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے سب آنکھیں کھلتی ہیں اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو نفس کا مٹانا گنہ جو ہے وہ گرام ہوتا ہے شکر گن سے مالو متا ہے مٹانا کا اس کو ہوتا ہے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 حرام تمنا کا فون ان پر عمل نہ کرنا جو بھائی جہاں مالوتا ہے روبا کرتے لوگی کو ننگے روباروں سے اور ذلت کی چیزیں کیوں لوگی کو بھی شرما دے یعنی اتنی ہمت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 جو دردہ ہے خدا کی راہ میں کو میں ظالم رو بارے جہاں مالو ہے جو گر لے نا تو ہمارا تو پابوں میں تو سال <lonely lose> <garage> لگ جائے گا جو کر لے نا سے ہمارا دو سال کی کالی کہتے ہیں اللہ کے رات کرے چل ہم سب سالی ہیں سب سالی باری اب کوئی چل رہا ہے کوئی نہیں چل رہا ہے کوئی گھٹے پڑتے چل رہا ہے کوئی مردانہ ہی سے چل رہا ہے کوئی زنانہ پن دکھا رہا ہے کوئی بالکل ہی پن دکھا رہا ہے جگل نہ پابو میں دو سال قطعی میں ٹسلتا میں جہاں پالو ہوتا ہے ستی میں ٹھسلتا میں جہاں پالو ہوتا ہے ذکر کی برکت قطر سے ہے پاپس سنبھالے پاپس سوائے آسمان سے بھی یہ آگے پہنچ جاتا ہے آسمانوں کو پار کر جاتا ہے سے بڑھ جاتا ہے یہ باقی ذکر کی برقرے کن پر بھی یاد رکھنے کی چیز ہے انسان کا اللہ کو یاد کرنا ذکر کرنا ملائکہ کر کے ذکر سے افضل ہے ملائکہ کے ذکر سے افضل ہے دوستوں انسان کو اللہ نے مٹی کا بنایا ہے کمزور بنایا کو انسان ہو رہی پھر ساتھ میں اس کے حاجات پیٹ دکھ بیماری بیوی بچے اور کمانے کی فکر کیا کچھ فکریں اس کے ساتھ لگی ہیں یہ اور اس نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں, نہیں اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے اور فرشتوں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور سکتے بھی نہیں ان کو نیند بھی نہیں آتی کھانے پینے کی کوئی حالت نہیں بیچے کوئی نہیں جوڑو نہ جاتا خدا سے خدا سے نہ تا. تو ان کا ان کا جو ذکر ہے انسانوں کا ان سینکڑوں حاجات کے ساتھ جو بیماریوں کے ساتھ پھر اللہ کو دیکھا بھی نہیں. ایسی حالت میں ان کا ذکر ملائی کر کے ذکر سے آپ کے لوگ کوئی کتاب تو لے جیسے ابھی بھی گئے گا اچھا چلو رکھ کرنے کوئی بھی اس کو وہ خالی نہ جائے کتاب دے دیجیے کرنے اچھا بھائی ذکر سے سنتا مل جاتی پت میں دبانے سے بچے کتنی ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی مت بدل کے ان کو بھول گا کو میرے گرام منہ تعے ان کو بھول نا کوالو منہ تے گزرتا میں کمی درج کی گزرتا ہے کبھی دل پر وہ جس کی غلام سے مجھے تو یہ جہاں آپ باموتا ہے مجھے تو یہ جہاں آپ بامو موتا ہے یہ برو جب گزرے تو شکایت نہ کرے اور اپنے اللہ ہی سے روک دو بس گزرتا میرے مجھے تو یہ چھا دیا معلوم ہوتا اپنی قدر چرانی آپ تاکہ لمکا چرانی عالم کا لمکا مگر ہاپ کا کردا یہ بالو ہوتا ہے ایک اوپر چیز کیا پتری ہے کہ لا اللہ اللہ ہے اللہ سب کچھ دیتا ہے یہ حقیقت حاصل ہو جاتی ہے دوا میں ذکر سے گناہ سے فاغت سے ازبار گناہ سے دونی سے سنتوں پر معذرت سے اور سہبرت اہب اللہ سے پانچ کام پانچ کام کرنے سے یہ حقیقت حاصل ہو جاتی ہے کہ عالمِ غیر برائے نام رہ جاتا ہے دوا میں ذکر فکر کی پابندی گناہ سے بچنا اور ازبار گناہ جن چیزوں سے گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہو ان سے بھی دور جانا اور ہر کام سنر کے متاثر کرنا اور سوتے ہو لیا ان کاموں کو کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے حقیقت میں تیریات لنکا مگر یہاں معلوم ہوتا کرم میں دل دالک کا بہشد کامل کرم میں دل دالک کا بہت مش دے کامل کے حل دل رایا کا, کا نشان معلوم ہوتا ہے کہ ہر دل چمن میں جیس کی کم قید ور ہر نشے بن پل چمن میں جیس کی کم قید مرتمہ ستانے والے ان پر تنقید کرنے والوں کے لیے حضرت کا شعر ہے کہ اور یا اللہ سے اعتراض کرنا ان کی تحقیق کرنا یا ان کے ساتھ مستعفی بے دوری کا معاملہ کرنا یہ ان کے لیے کہ وہ کبھی خود چیز نہیں رہ سکتے خود ہی برباد رہ جاتے ہیں چمن میں جس کی ہر من پر لوپی ہمارے نالے دردے محافت پر کا ہمارے نال کر چپ کیا نگاہ بنتا ہے نگار خدا کے سے نسبت جس جسے ہاس میتن خدا کے سے نسبت جس جسے ہاس نیت پھر سی روسے جگے کرا لو گا سان ہے اللہ <سؤال> تعالہ اللہ منظم سے ومولانا محمد مبارك والسلم اللهم إني أسألك بي أن لك الحمد لا إله إلا أنت المنع وكير السماوات والعوم ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لرحمتك نستغير أفلتنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرحة عين اللهم الحمد بكرك المعاصي ولا تذكنا اللهم ألهمنا ورشتنا وأعيدنا من شعور أن نسنا اللهم ورزقنا لما تحب من القول والعمل والفعل والنية والهدي مك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك إضاك والجنة ونعوذ بك من سختك والناء إليك ربي فحظني وفي نصري لك فذللني وفي عائل الناس فعظلني ومن سيء الأخلاق فجلني اللہم اللہم قلبي من اللہ اللہم اللہم اللہم اللہم اللہم اللہم اللہم حبك من اللہ حبک اللہ اللہم انی اسحلکا من خیر ماں سآلکا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونہوں لبکا من شر مستعادن نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتا المستعاد وعليکا البلاق ونہا حول ولا قوتا اللہ علیہ وعظیم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وطبا لنا انکا انتا التواب ورحیم اللہ جو بھی مارنے اللہ اپنے کرم سے ماروں کو کا کام حاضر عطا فرماتے اللہ پاک اس قسم کی بھی بیماری ہوئے سب کو چھٹائے کام فرماتے روزی کی تنگی سے پریشان ہے اللہ کو آسان حلال اور بابر فہرست نصریف فرماتے کسی قسم کی پریشانی بھائیوں کو بہنوں کو ہماری ماؤں کو بیٹیوں کو کسی کو بھی پریشانی اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور کرنا یا اللہ تعال کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک سوال رشتے آتا ہے نما اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں اللہ علیہ اللہ جو سارے اولاد نہیں اللہ سے نواز اللہ جو سارے اولاد ہے ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں پہ اللہ ان کو نیک سالف بنایا اللہ خاص ہوتا حکما کیا اللہ علی ملس کو اور حاضرین کو بھی حاضرات کو بھی باہرین و ماہر تمام مسلم و مسلمان اے اللہ ہم سب کو اپنا جز خاص نصیب ہوا اے اللہ ایسا جلد نصیب کہ ساری کائنات کی کوئی طاقت ہے آپ سے ہم کو جدا نہ کر سکے اے اللہ ایک لمحہ بھی جدا نہ کر سکے اپنے ذات آلی سے اے اللہ ایسا خاص تعلق نصیب تھا اپنے ذات علی سے ہم کو جب کہ جلد خاص نصیب کرنا اور یہاں اسے جیتنے کی خط انتہا اے اللہ جو جہلائت کی آخری سرحد ہے تصاویر سے محروم جانا انتہا ہم سب کو آتا ہوں و شریف کرتے ہیں محمود منالی رائڈ یہ بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ کے ناشتے کا جو ہار ہے کہ اس کو تمام دنیا کے پھول سلام احترامی پیش کریں تو اس کا حملہ نہیں اس کو بہت پہلے میں نے شیر میں بند کیا تھا کہ خدا کی راہ میں جو خار چھ گیا ہو اسے خدا کی راہ میں جو خار چب گیا ہو اسے تمام دھول ادب سے سلام کرتے ہیں تمام دھول ادب سے سلام کرتے वाँ। ہیں वाँ। عطا کیے ہیں جو ہم کو خوشی کے خالق نے ہم ان غموں کا بڑا احترام کرتے ایسا کیے ہیں حش کی حش جو حش ہم کو خوشی کے خالق نے ہم ان غموں کا بڑا احترام کرتے اور کوئی خود عرضی نہ لائے تو اس کی محرومی کوئی خود عرضی نہ لائے تو اس کی محرومی وہ پانچ وقت تو دربار عام کرتے وہ پانچ وقت تو دربار عام کرتے کوئی خود عرضی نہ لائے تو اس کی محرومی وہ پانچ وقت دربار عام کرتے ہیں اور یہ ان کی خاص عنایت نہیں تو پھر کیا ہے یہ ان کی خاص عنایت نہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم بھی ان کی محبت کو عام کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کی محبت کو عرام کرتے ان کی خاص عنایت نہیں تو پھر ہم, ان کی ہم بھی ان کی محبت کو عام کرتے ہیں شیر نفس بھی حیران ہے شیطان بھی مشکل میں ہے نفس بھی حیران ہے شیطان بھی مشکل میں ہے جس کو بہتانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں شیخ کی محفل ایسی کہ نفس شیطان کی پہنچ سے دور ہے اسی لیے کوشش کرنی چاہیے جن کا تعلق جن سے بھی ہے مستحکم تعلق ہمارا تعلق عام طور پر ہوتا ہے جیسے راجم نے کہا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے تعلق کا تعلق ہے دور کا تعلق بس مل گئے صاحب سلامت ہو گئی غلامی ہے یہ دوستانہ صحیح فائدہ انہیں کو ہوتا ہے جو مشورے میں رہتے ہیں مستقل اور مستحکم تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی مختلف ہے عام مسلمان سب اللہ کے ولی ہیں عمومی ولایا سب کو حاصل ہے اللہ ولی جو الگ اللہ تعالیٰ سب ایمان والوں کا دوست ہے یہ عمومی ہے اس پر میں اپنا شعر سناتا ہوں ایک دوست دور سے جا رہے ہیں اے دوست یعنی جو ملنے جلنے والے اچھے خاصے تو میں بھی جلدی میں تھا پیدل اور وہ بھی جلدی میں تھے ایک طرف سے وہ جا رہے ایک طرف سے میں تو دور سے انہوں نے ہاتھ لایا میں نے بھی ہاتھ ہلایا میں نے وہاں بشیر آگے کیا بشیر گا کہ دوست الفت کا سلا دیتے ہیں دوست رکھ کا سلا دیتے ہیں دور سے ہاتھ ہلا دیتے ہیں تو کوئی دوستی کہے گا کہ سے آتا دوستی ہو تو آدمی وانتا کرے گا یہ دور کی دوستی ہے تو ہماری بھی جو تعلق بھی بھی حال ہے جس کا تعلق شیخ سے مضبوط ہوگا میں نے غیر کیا کہ شیخ سے جس کا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہو گیا نصف و के کے لیے وہ ترنے والا ہو گیا نصف و شیتا کے لیے ترنے والا ہو گیا تو یہ تعلق ایسا مضبوط ایک ولایت یہ ہے جو عمومی طور پہ مسلمانوں کو حاصل ہے لیکن یہ بہت ہلکا تعلق ہے جیسے وہی مل گئے صاف سلامت ہو گئے ایسے کتنے دوست ہیں ہمارا پرانا علاقہ ہم جاتے ہیں کوئی خیریت ہیں آتے ہی کچھ آتے ہی بلاتا تو ہمیں جو آئے کیا ہیں یہ بہت سا تعلق ہے ایک تعلق کا تعلق ہے کہتا ہے سلام جوہ کرتا ہے لیکن تعلق اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نہ آئے تو وہ جائے جیسے حضرت کو نے خط میں لکھا تھا ڈاکٹر خلید صاحب سناتے تھے لکھا, شیخ, لکھا شیخ بنایا تھا ایسی مشیر بنایا تھا اب سبا بھی ادھر نہیں آتی نازمبا چھوڑ کے عزت والا بلشندر جی لے آیا تو انہوں نے کیا क्या سے پوچھوں بہار کی باتیں اب سبا بھی ادھر نہیں آتی حضرت والے نے, کی نے کیا جواب عنایت فرمائن कि تم ہی گنشن میں کیوں نہیں آتے تم ہی گنشن میں کیوں نہیں آتے ادھر سبا بھی ادھر نہیں جاتی آنے کا خود نہیں جا سکتے یہ تو حرکت میں برکت ہے آگے ہے تمناؤں میں پیچھے ہیں عمل میں برکت کا ہمیں شوق ہے حرکت کی کمی اس حرکت میں ہی برکت ہے چل کے آئے گا اللہ والوں کے آنے سے بھی نہیں ہوتا فائدہ جانے سے میں کیا ہوتا ہے فائدہ نوکری کے لیے کاروبار کے لیے ہر آدمی چل کے جاتا ہے چل کے جانے میں اس سرکت میں, میں مشکل شریف کی روایت ہے ایک بندہ چلا دوسرے بندے سے اللہ کے لیے محبت ملنے کے لیے راستے میں ایک فرشتہ اللہ تعالی نے بٹھایا تو پوچھا تم کس لیے جا رہے ہو اس نے کہا جو میں اپنے اپنے سلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں کہ تمہارا اس سے کوئی قرض ہے کوئی احسان ہے کس لیے جا رہا ہو کچھ بھی نہیں صرف اللہ کی محبت میں ملنے جا رہا ہوں کیا سن لو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت میں جو تم ملنے جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت تمہارے لیے اتنا بڑا عمل ہے چھوٹا عمل نہیں ہے صرف جانا چاہے بیان ہو یا نہ ہو بس بیان ضروری سمجھتے ہیں بیان بھی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے آشت بنو آشتے بیان نہ بنو آشت بیان ہوتا ہے وہی بات کی کوئی نئی بات تو ہوئی، نئی بات ضروری ہے میں کرتا نئی بات کوئی نہیں ہو سکتی وہی قرآن ہے وہی حدیث ہے وہی نبی وہی اللہ نئی بات تو اہل بزر کے پاس ہے ہر سال نیا ماڈل ہمارے پاس وہی افراد اس کو آئے گا جس کو ہستی سے محبت ہو صحیح نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی اور ابھی اور ابھی اور ہمارے دوست ہمارے شاہ پرانے کے جب طرز سخن ہے جی نہیں کرتا سماج سے جب طرز سخن ہے جی نہیں کرتا سماج سے مضامین کوہن کا بھی نیا انداز ہوتا ہے کوہن پرانے مزہ میں بتائیے کتنی دفعہ ہم نے سنا ہوگا نظر کی خات ہر دفعہ نیا مزہ تھا جس سے محبت ہوتی ہے اس کو تو دیکھنے بھی مزہ آتا ہے اس کی بات میں کیوں نہ مزہ ہے وہی بات بار بار تھے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی یہ کیا چیز ہے محبت کی بات مضام گہن کا بھی نیا انداز ہوتا ہے اور بتا دیتی ہیں ر پنہا راجے درد پنہا چشمے بالدہ انیس سو چھیانوے کا شیر بتا دیتی ہیں بتا دیتی ہیں رازے درد پنہا چشم بالدہ کے سہل اشک سوتے قلب کا بنواس ہوتا ہے دہتی آنکھیں بتاتی ہیں کہ اندر کیا درد ہے اندر کیا درد ہے جو عشق کا موتی ہے تو آسوی ہاں آسوی بیٹھ جاتا. اللہ اور ہر وقت ایک جاتا ہے بندے نے بند کہ رخصار کا مسکن اسے محبوب ہے گویا گخصار کا مسکن اسے محبوب ہے گویا جو اشک کا موتی ہے ڈھلکتا ہی رہے گا جو عشق کا موتی ہے ڈھلکتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ ان کے ان کا کوئی ذرا ہمیں بھی نصیب اور خوشی ہوتی ہے اور حضرت بھی موجود ہیں اللہ والدیت سے اللہ والد موجود ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں استفادے کی توفیق ہمارا بیٹھنا اور آنا سولہ آنا بنا دیتے ہیں اچھا اجازت ہے کہ پاکستہ ملاقات